پھینلا روپنا نیو راہیف علامہ ثنا محمد والا محمد السلام علیکم ورحمۃ الله و برکاتہ استاد چسی آن سے مونگ امد تھا ملہ شمسینی متبہ حدا سگنیۃ پیو دوختہ مام شام میں رش مصمولا السلام علیک اور فقہ لغت سلسلہ درس نام نمبر 20 درس نمبر 28 ستر نمبر چار چارج کرنا ہی ہی ہم باقی خون کن تھوں چکی توحیق حاصل بد اور یہ یہاں مختلف چیز باقی نہیں باکی بیان بد تو شاشر ذکر سلم ہوتی اگر آپ کے کوئی بھی چیز نجیز ہو جاتی ہے آپ کے پاس تازہ پانی نہیں ہے ہاں جی نارمل پانی جو ہم نل سے کو وہاں تالا دیتے ہیں وہ پانی نہیں ہے لیکن مختلف چیزوں کا آپ کے پاس جوس ہے ہاں جی نچوڑا ہوا پانی ہے جیسے گلاب کا یا سرکہ وغیرہ کا پھلوں کا درختوں سے نکلا ہوا پانی تو اس سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں پہلے صاف کریں پھر صاف کرنے کے بعد اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کر نہ چھوڑیں تازہ پانی ڈال کر تو اس طرح وہ پاک ہو جائے گا اس طرح پاک کرنے کے معاملہ ایسے موقعوں پر ہے جہاں پانی نایاب ہے یا خریدیں تو بہت منگی پڑتی ہے اور انسان کے بسے سے باہر تو یا پانی بالکل نایاف نہیں مل رہا ایسے موقعوں پر اس طرح کرنا بھی جائز ہے متعد و جیسے تنظیف الملوث تنظیف یعنی صاف کرنا ملوث ہر وہ چیز جس پر کوئی گندگی لگ گیا یعنی گندہ سوئی چیز ایک گندگی لگیا اس گندگی لگی گندگی کو صاف کرنا جائز بالکل معین ہر بہنے والی ماع چیز کے ذریعے سے تواہین اور وہ بہنے بہنے والی مایٔع چیز خود پاک ہو یعنی خود ہر ہر پاک بہنے والی چیز مائع کے ذریعے سے آپ کسی بھی نجیس چیز کو صاف کر سکتے ہیں تنظیب صاف کرنا کل خل جیسے سرکہ پاک چیزیں اس کے ذریعے سے مائع بھی ہیں پاک کر صاف کر سکتے ہیں اور ماول ورد ماحول ورد گلاب کا پانی ہاں جی اس کے ذریعے سے صاف کر سکتے ہیں اور ماول او شجری ما پانی کے معنی میں ہاں جی شجر کے پانی کے ذریعے سے ممکن ہے کوئی درخواستوں سے کوئی معنی نکالتا ہو اس سے اور ماحول ہوا کے ہی پھل فروٹ کے پانی سے نچوڑا ہوا پانی ہو اس کے ذریعے سے ناپاک چیز کو دور کر سکتے ہیں وغیرہ اس کے علاوہ باقی بھی پھل فر مختلف چیزوں کے پاک پانی سے آپ نجاست کو روا کر سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں اسے تو صاف کر دیا نجازت کو وہاں سے ہٹا دیا لباس سے جامع لگا ہوا اس کے بعد وباد تنظیفی صفائی کے بعد یہ پھر یک کافی ہے نز ہو بہانا ہاں جی ازک تا محلوپہ نظ و بہانہ ماہن ما تھوڑا پانی اس کے اوپر بہانا بہا کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو نہ چھوڑیں ہاں جی نظمرف تھوڑا پانی ڈال کر اس کو نہ چوڑیں اچھا اچھا چھلتا ہاں جی پھر تازہ پانی تھوڑا ڈال کے اس کو چھل لگائیں ایک دو دفعہ تھوڑا پانی لگا کے اس کو چھل لگا کے نہ تو پاک ہو جائے گا نہ تطا خدا کیونکہ پاکی جو ہے یا سن حاصل ہوتی بعد تنظیم صفائی کے بعد ہم جی ہاتھ دلخاط اتنی مقدار میں یعنی تھوڑی سی پاک پانی اس کے بعد تازہ پانی فریش پانی جس کا آب مطلق بھی ہیں فیقے اس طرح ہمیں مائیکرا بھی ہوتے ہیں ہمارے فیکے میں تازہ پانی ہے جو آپ نے مثلا پیپ وغیرہ سے لیا ہے اس پانی پھر تھوڑا مقدار میں اس کے اوپر ڈال کے اس کپڑے کو نچوڑیں گے تو پھر وہ پاک بھی ہو جائے گا صاف تو پہلے ہوا تھا اب وہ پاک بھی ہو جائے گا یہ بھی پانی کم ہونے کے موقعوں پر ہے عزت علمائے یعنی پانی بالکل نہ اس کی شدید تنگی کے سرج میں نہ ملنے کے سال میں یا جز اکتفاق ہے تو کافی ہے جیسے اکتفاق کرنے ہے اسی معیار صاحب نے صاف کر دیا وہی اسی پہ صاف کے ہوئے کپڑے سے نماز پڑھنا آپ کے لئے جائز ہو جائے گا جو یا جو التفاق نہیں اسی نمایات کے ذریعے سے پاک مایات صاحب نے نجات کو جو دور کیا ہے وہی اسی پہ اسی پر اتفاق کرنا جائز ہے کیونکہ دوسرا پانی نہیں ہے پندے کو پینے کے لیے ملنے یا ملیں گے بہت مان مل رہا ہے اور اسے قوت خرید سے باہر ہے تو اسی صورتوں میں پھر آپ جو ہے اسی مائیک سے پاک کیا صاف کیا تھا تو اس کی وہی صفائی پاکی کے قائم مقام ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں آپ کے گھر کا جو فرش ہے چٹائی وغیرہ ہے ٹاٹ بوری وغیرہ ہیں آج کل کے کارپیٹ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں والارض آرز و فرش زمین ول چٹائی ول بورا ٹاٹ وغیرہ آج کل کے کارپیٹ قالین وغیرہ اظہور علیہ جب نہ دیکھے ان کے اوپر اثر ان کوئی ناپاکی کا اثر پھر ناپاکی کا اثر نظر نہ آئے ان طلا وسط اگر اس پر کوئی ناپاک چیز پہلے لگا ہو لیکن ابھی اس پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے ہاں جی ہے کوئی ناپاک چیز نظر نہیں آ رہا ہے تو ان تجز و جائے سے جائز الصلاۃ علیہ اس کے اوپر نماز پڑھنا لانا یوب صحا تو روا کیونکہ ان کا خوشک ہونا پاک ہونے کے معنی میں ال میں, میں جانتا سوچا ہوں اس سے مراد جو ہیں جیسے کہ فقے میں بعد میں آ رہا ہے اس سلاد میں اگر آپ کو نماز پڑھنے کا ہاں جی کوئی جا نماز کے برابر پاک جگہ سو فیصد پاک جگہ نہیں ملا ہاں تو اس صورت میں آپ کے لیے اگر وہ جگہ وہ زمین وہ فرش وہ بچھونا ہاں، تار بوری جو بھی ہے وہ خوش ہے پاک تو نہیں ہے خوش ہے اور آپ کا ہاتھ بھی خوش ہے چہرہ وغیرہ خوش ہے تو اس سر میں آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن سجدہ کرنے کی جگہ ہر صورت میں واقع میں پاک ہونا شرط ہے ایسے مجبوری کے موقعوں پر باقی جگہ اگر پاک نہ بھی ہے خوش ہوئے اور آپ کو پاک کوئی چیز نہیں مل رہے ہیں ایسے موقع تنگی کے موقع پر ہیں لیکن سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو تو اس جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی طالباً اسی موقع کی طرف اشارہ ہے ہم ہاں باقی زمین وغیرہ جو ہے ہاں یقینی بات فرش ہے ہاں جی اور ٹاٹ بوری وغیرہ فرمائے اگر وہ خوش ہے تو وہ پاکی کے حکم میں ہے کیونکہ آپ کو کوئی نجیس چیز نظر نہیں آ رہا ہے اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے کسی وقت وہاں لگ گیا تھا ممکن ہے ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے فرماتے ہیں تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے تو یہ نماز پڑھنا جائز والے حکم چونکہ فقے میں بعد میں اسی فقہ میں با و سلاد میں آ رہا ہے اگر ایک چیز اس کے واقعے میں پاک نہیں ہے لیکن خوش ہے جیسے زمین فرشتے جا نماز وغیرہ آئیں لیکن خوش ہے اور آپ کو اور چیز نہیں مل رہا ہے کوئی پاک جس پر نماز پڑھیں کوئی پاک چیز نہیں مل رہا تو اس میں اس وہ آپ کا ہاتھ پیر بھی خشک ہو وہ جگہ بھی خشک ہو تو آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن سہزگاہ پھر بھی ہر صورت میں پاک ہونا واقعی میں پاک ہونا ضروری ہے لہٰذا جو جگہ باب کے جب کوئی کپڑا کوئی جا نماز کوئی شہزگاہ کوئی بھی چیز رکھیں جہاں آپ کا جو سائزہ ہوگا وہ ہر سورج میں پاک ہونا ضروری ہے اس کا صرف خوش ہونا کافی نہیں باقی فرماتے ہیں جو ہے لحاظ فرمائے ول آرزو کا زمین بل حسیر چٹائی ول بابا ٹاٹ وغیرہ لم یور علیہ آثر ان جب نہ دیکھا جائے اس کے پر کوئی اثر ان طلب وسط اگر پر کوئی ناپا چیز لگ گیا تھا جب اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ جو جو سلاد والے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو نماز پڑھنا جائز ہے لہٰذا یوز تھا کیونکہ ان چیزوں کا خوش ہونا تو روعہ اس کی پاکی کا قائم مقام ہے لہذا وہ جگہ خوش کا آپ کا ہاتھ خش ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کا اور کوئی جگہ نہیں مل رہا ہے اس سب میں وہاں نماز پر جائز ہے لیکن سجدہ کے لیے واقعے میں پاک کوئی چیز رکھنا ضروری ہے باقی وال ہو موزہ آج موزہ سے جو جوتا ہے وہ اضا طلب اس کے نچلے حصے پہ کوئی گندگی لگ جائے ہیں تو بت تو پاک مٹی جس پر آپ چلیں گے ہیں تو پاک مٹی یو نظف اس کو صاف کرے گا کب بدل کے اس پر رگڑنے سے تو پاک مٹی اس پر پاؤں اس کے پاؤں آپ رگڑیں گے جوتے کے ساتھ تو جوتے کا نیتے والا حصہ وہ صاف ہو جائے گا وہ نظافت اس کا صاف ہونا تنوع و منا ہے تنو کھڑا ہوگا مناب جگہ پر اس کی پاکی کے یعنی اس کا صاف ہونا اس کی پاکی کے قائم مقام ہیں جو جوتے کو جو ہے ہم نے اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ یقینی بات ہے چلتا رہنا اس کو ناپاک ہونے کے خدشات زیادہ ہے اس کو دہنے کی ضرورت نہیں ہے ابا صاحب نے اس کو صاف کر دیا زمین کے ساتھ رکھ رہا تو وہ پاکی کے حکم میں ہے یہ بہت جو ہے خدمہ اب آگے پانی کے بارے میں آ رہا ہے کون سا پانی پاک ہے صرف پاک ہے اور پاک کرنے والا نہیں ہے اور کون سا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے اور مدع و عمل میاں ہو بہر پانی عقل معاً ہر تازہ پانی فریش پانی ہاں جو خواہ تالاب کا نہر کا ہو کنواں کو ہو کل کے پیڑ کا ہو ہاں جو کا جس کا بھی ہو ہر تازہ پانی جس کو مائع بھی بولتے ہیں فقین میں غاتی فقیم سے استعمال ہوا ہے ہر تازہ پانی جو ہے لم یا تغیر تغیر نہ ہو اس کا رنگ بلکہ اسے پانی کا اپنا نارمل کلر ہو و ہو اس کا بو بھی پانی کا بو بھی بالکل اس میں کوئی گندہ بہو نہیں آ رہا ہے وہ بھی تاغیر نہیں ہوا ہے بتا اس کا مزہ بھی ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے پانی کے نارمل پانی کا مزہ ہے تو ان تین چیزوں کو ہاں پانی کا لون ری اور تاپ رنگ بو اور مزہ اس کو اوثافِ ثلاثہ بولتے ہیں پانی کی پانی کی تین خصوصتیں اگر ایک پانی ہے اس کے ان یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں اس میں کسی قسم کی تعمیر نہیں ہیں تو پھر یہ پانی جاری کا نخواہ یہ پانی جاری ہو چل رہا ہو اور راکزہ نیائی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو دونوں صورتوں میں یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے ولا یورافی ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس پانی میں غیر وطرین کوئی ناپاک چیز بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ پانی کا رنگ و مزہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی ناپاک چیز اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کم زیادہ تو پھر یہ پانی کیا ہے ہوا یہ پانی تاہرین خود پاک ہے اور متحرن پاک کرنے والا بھی ہے ہاں جی ولاق یہ پانی اگر کم ہو تو اس کے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی حرض نہیں ہے اس کی نہیں دیکھا جائے گا اس کی کمی کی طرح یعنی یہ تھوڑا اسے نظر نہیں وہی تھوڑا ہو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے رنگ و سب صحیح ہے کوئی نجی چیز اس میں نظر نہیں آ رہا تو یہ پانی پاک ہے فی الحال ول جاری جاری پانی چل رہا ہے کے نہر کی شکل میں چل رہا ہے جاری پانی جو ہے ان وقافی اگر واقع ہو جائے اس جاری پانی میں چلتا ہوا پانی میں غیر تو کوئی ناپاک چیز جیسے کسی نے اس میں کوئی نجس چیز پھینکا یا کسی نے اس میں کوئی جیسے مرغی والا نہر میں گاؤں کے بیچ میں چلنے والے ہاں جی اس میں ذوق کیا تو اس کا خون اس میں بہا بہا تو اگر واقع ہو جائے اس جاری پانی میں کوئی ناپاک چیز لیکن والم یوگا یہ یعنی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پانی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے تاغیر نہیں کیا لو اس پانی کے رنگ کو واری ہو اس کے بو کو و تام ہو اس کے مزہ کو چینچنے کیا کیونکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو پھر یجوز و بھی ہی تو جائز ہے اس پانی سے تہارت کرنا الرکڑاہتی کر مقروص طور پر یعنی کوئی اور پانی نہ ہو تو اس سے آپ تحرت کر سکتے کیونکہ پانی جاری ہے مسلسل چل رہا ہے اس وجہ سے جاری ہونے سے بہت چیزوں کی ہاں پاکی جلدی ہو جاتی ہے ہر پانی کا ذات جو پانی بعد میں آنے والا اس کو بہا کے لے جاتے ہیں نجی کو اس کو پاک ہونے میں ہم بہت زیادہ مدد دیتی ہے اس وجہ سے یہ پانی مغروط پر اس سے تہرت جائز پھر میں ماور اور رکا ہوا پانی جیسے تالابوں کی شکل میں ہاں ان کا نازماً اگر وہ بہت زیادہ ہو جیسے بڑے بڑے تالاب ہیں اطینا وہ عظیم ہو تو حکم ہو تو اس پانی کا حکم بھی حکم جاری جاری پانی کا حکم ہے ہاں جاری پانی کا حکم بھی وہ پانی بھی پاک ہے پاک کرنے والا ہے ہاں جی تو اس میں بھی اگر کوئی نجیس چیز کسی میں پڑ جائے ہاں جی تو پھر اس سے اس پانی کے رام وہ مزہ کوئی چیز متاثر نہیں ہو رہا ہے تو اس پانی سے بھی تہارت وغیرہ کرنا مقروف طور پر جائز ہے ہاں جی مغرو طور پر جا جب اور کوئی پانی نہیں ہے یہی پانی ہے تو مغروط طور پر اسے جائز ہے تو یہ پانی کے بارے میں خاص طور پر جو ہیں یہ تین افساؤ ہے کہ پانی کا رنگ بو مزہ یہ تین چیزوں سالم ہو ہاں جی تو یہ پانی پاک کوئی نجی نہیں پڑا ہے یہ پاک کھڑنے والا ہے ہاں جی پلاؤ کو کم ہو زیادہ ہو جاری ہو رکا ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پانی پاک ہے آگے دوسرا موضوع سطح سے تفصیل طلف ہے موبائل میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے سین ہونا مشل سے میں یہیں پر اتفاقات ہوں آج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ میں دین فہمی کی توفی دے دے دین صحیح سمجھ دین پر عمل کرنے کی توفیع دے دے اور تمام خورانہ عزیز کے تمام نیک تمنا پورا ہوں آمین یا رب بنا